نبی چلا بکیا نور اللہ نوی تو سنت یہ تو میرے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں میرے شیخ و طریقہ امیر اہل سنت مانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اقبار قادری اور سوید احمد پر کا تحم اپنے بیان گانوں کے کتیا اشعار کے آغاز میں فردوس الاخبار اخبار چار سو اکہتر کے حوالے سے حدیث نقل فرماتے ہیں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مقدمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے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 مجھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ حدیث سے کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من آما لگی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بیٹھ کر سب نیکو جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے لہذا درس و بیان میں شرکت کے وقت بھی ضرور اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے جیسا کہ ہم اس میں قبول اسلام کے واقعات سلسلے میں شامل ہیں ہم یہ نیت کرتے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رضائے الہی کے لیے حصول ثواب کی نیت سے اول تاخیر شرکت کروں گا اللہ عز و جل اس کے پیارے محبوب علیہ صلاح وسلام کے مبارک نام کے ساتھ عز و جل اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھوں گا صحابہ اکرام علی ندوان کے مبارک نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگاں دین کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا جہاں نیکوں کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے اس اچھی نیت کے ساتھ تعلیم کا ذکر کروں گا موبائل فون بند رکھوں گا توجہ کے ساتھ درس و بیان سنوں گا جو سیکھوں گا اسے یاد رکھنے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور آپ یہ نیت کریں کہ ان شاء اللہ تعالی تابات اللہ شریف اور مدینہ پاک کی تعظیم کی نیت سے اپنا رخ چبدارو رکھوں گا عمر بلم آروہ نہ ہی انل کروں گا میں اپنے لیے نیت کرتا ہوں آئلہ کلمت الحق کے لیے لیکی کی دعوت پیش کروں گا میٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم اپنے سلسلے قبول اسلام کے واقعات میں اس ہستی کے قبول اسلام کا واقعہ سننے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کو بخت کی بلندیاں قبیلہ بنو ساد سے مکہ ال مکرمہ لیں گے جی ہاں پیارے نیچے چھائیں بھائی وہ پیارے آٹا مدینے والے مصطفیق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سادی رضی اللہ تعالی اللہ اور ان کے شوہر اور ان کے خاندان تکبول اسلام یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ حلیمہ سعد رضی اللہ تعالی اللہ تشریف لائیں تو اس وقت ان کی جو حاضری تھی مقت المکرمہ کی بنی سعد قبیلہ کی یہ چند عورتیں تھیں جو بچے لینے کی غرض سے مقت المکرمہ گئی کیونکہ یہ جو قبیلہ بنتاب تھا یہ اپنی عربی زبان اور سطاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا حلیمہ تازیہ اور ان کے کامن خارث بن عبد العزا یہ دونوں بھی مکت المکرمہ آئے اور حلیمہ تازیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان دیا جس سال ہم مکے گئے تھے یہ سال کہاٹ اور خشک سالی کا سال ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا جس پر گزر اوقات کر سکے ایک سواری پر سوار ہوتے ہم چلے اور میرے پاس ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا وہ بھی بھوک کی وجہ سے ساری ساری رات روتا رہتا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا قہت تھا تنگی تھی غربت تھی جانوروں میں دودھ نہ رہا اب سواری بھی پیچھے رہ گئی اپنے والے آگے نکل گئے اب ابھی ہیں ہم نے گھر گھر بچے تلاش کرنے کے لیے چکر لگانے شروع کیے کوئی اپنا بچے ہمیں دیکھ اب کچھ وہ جو پہلے چلی گئی یا وہ جو و ساتھ قبیلے کی وہ عورتیں تھیں پتہ تو چلا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی یہ ہے لیکن جب یہ پتہ چلتا کہ یتیم ہے اس خیال کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے کہ والد کی غیر موجودگی میں چچا یا دادا ہماری وہ خدمت نہ کریں جو ہمیں چاہیے یا بیوہ ماں ہے بوڑھے دادا ہیں ہو سکتا ہے ہماری خدمت ادا نہ کر نہ سکے پہلی ماں رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی میں بھی ان کے گھر گئی جتنی عورتیں جن کو ایک ایک بچہ مل گیا میری گول خالی میری غربت تنگ دستی خطہ خالی دیکھ کر مجھے کس نے کو بچہ دینا تھا کہ میں اس کو دوں گی بچہ کوئی ماں سوچے کہ اس دائی کو میں بچہ دوں یہ تو خود بھوکی ہے غریب ہے اس کا اپنا بچہ بھی بھوکا سوتا ہے میرے بچے کی برورش کیا کرے گی مجھ ماتی میں ادھر کمزور کیوں سمجھے بے سہارا جسے نہ لگائے اب فرماتی ہیں مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جانا ملا اب امینا بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک یتیم بچہ ہے آپ فرماتی ہیں مجھے پہلے گھر کے باہر یا حرم میں حضرت عبد المخل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو میں نے کہا بلی ساد کی خاتون ہوں انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا حلیمہ یہ حضرت عبد المصلف پڑتے مسرت سے مسکرانے لگے اور فرمایا بخ, بخ تعد وحلم خیر وعز واہ حضرت عبد المصلف ردی اللہ تعالی فرمایا واہ واہ واہد اور حلم حلیما ساد خت لتا نے یہ کیا کہنا یہ دو خوبیاں ہیں عید العب جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے میرا ایک یتیم بچہ ہے کیا تم اسے دیکھو گی کیا تو اس کو دودھ پانے کے لیے تیار ہے اور عظہر عبد المسلب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ جس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں جس کی برکت سے تیرا دامن یمن و شہادت سے لبریز ہو جائے ہو سکتا ہے تجھے برکتیں مل جائیں ہاں فرماتی میں نے اپنے خامت سے مشورہ کیا اللہ تعالی نے میرے شوہر کے دل کو اس نعمت کے ملنے پر فرحت سرور سے بھر لیا مجھے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لالچ کرے کسی ایسے گھرانے کا بچہ ملے جہاں سے امداد اور مدد کی خوب توقع ہے اللہ ایسا نہیں تھا ضرورت عبد المطلف رضی اللہ تو سردار تھے ایسا نہیں تھا کہ بالکل ایسی کوئی چیز لیکن ایک دنیاوی سوچ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چچا یا دادا کوئی اتنی خدمت نہ کرے آپ کو شوہر نے ان سے کہا کہ تم یہ بچہ لے آؤ اب پیارے سے حضرت یامینا کے گھر گئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سبز رنگ کے مبارک کپڑے پر آرام فرما رہے کستوری کی مہر اٹھ رہی تھی اب فرماتی ہے کہ حسن و جمال کو میں نے دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی حسن کے رب نے اینا دیتا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی کے حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو آپ کا فریشہ ہو گئی جب میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا آپ نے آنکھیں کھولیں مجھے دیکھ کر مسکراہ گویا علیمہ فادیہ کو قبول فرما لیا کہ جس کی غربت تنگ دستی جس کے فاقے جس کی غربت کو دیکھ کر اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ ہو علیما سادیا تیری قسمت جاگ گئی کہ اللہ کے محبوب نے تیرے گھر کو قبول فرما دیا آپ فرماتی میں نے دیکھا ان کی آنکھوں سے انوار نکل رہے میں نے بے اختیار ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان گوسا لیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا پھر سرکاریں مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر میں چلی تو آپ فرماتی میرے جسم میں بھی توانائی آ گئی میری سواری میں بھی سوانائی آ گئی اور آپ فرماتی ہیں کہ میں بھوکی ہونے کے باوجود مجھے بھوک کا احساس مٹ گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی طاقت اور توانائی سے نوازا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر بیٹھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دودھ سے بھی نواز دیا چل مدینہ کے مدنی قافلے میں امیر اللہ سنت ابلا شہ تریکت دامت برقاتم عالیہ کے ساتھ اسلامی بھائی جنت الماعلہ کی طرف زیارت کے لیے جا رہے تھے جب باب مربع سے باہر کی طرف چلے ایک بازار ہے چھٹا بازار اس, اس میں رات کا وقت تھا ڈیڑھ دو بجے رات کے ایک مقام پر عملے سے رک گئے اور ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے فضاؤں کو چوما فرما کہ عاشقوں کی خدمت کے دور میں یہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور وہ مسجد کس یادگار کے طور پر بنی تھی کہ یہ وہ مقام تھا طالباً اس کا نام مسجد تطریب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا وہ مسجد اس مقام پر تھی کہ جہاں حلیمہ سعدی ربی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کاشکوں نے اس یادگار کو بھی محفوظ رکھا تھا لیکن سلیمہ ساتھ فرماتی ہے کہ میں نے دائیں طرف سے دودھ پلایا اپنے پیا صرف بائیں طرف سے پلانا چاہا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور یہ ایک بار نہیں ہمیشہ ہی ایسا, ہی ایسا ہوتا کہ آپ ایک طرف سے دودھ دوست فرماتے چونکہ میرا دودھ پیٹا دوسرا بچہ بھی تھا کے اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھے کہ آپ اپنے دودھ پیچھے بھائی کے لیے دوسری طرف سے دودھ خود ہی چھوڑ دے دیتے عدل و انصاف شیر خارگی کے عالم میں میرے پیارے پیارے اس بھائیو اور بندری چینل کے ناظرین اب علیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی اس کی سواری بھی اور جب گھر پہنچے تو گھر میں وہ برکتیں وہ رحمتیں وہ نظارے اس میں پورا تفصیلی جو ہے وہ بیان ہے اچھے میٹھے سامی بھائی ہو اور مدنی چند کے ناطے مختصر یہ کہ حلیمہ سادی ان کے خاندان کو جو سعادتیں ملی ان کا احاطہ ممکن نہیں ان کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی کہت سالی کے باعث چارہ اور بھات نہ ملنے کی وجہ سے سارے قبیلے کے ریور بھوک سے لاغر و نقیب ہو گئے لیکن حضرت علیمہ سادیا کا ریوڑ خشک سالی کے باوجود تن تک گھاس کا باہر نہیں لیکن جب ان کی بکریاں واپس آتی تو ان کی کھیریوں سے دودھ کی نہریں رہتی یہ جی جی ہو کر آتی ان کے گھر میں برکتیں آ گئی ان کی تنگ دستی ختم ہو گئی ان کے گھر کے برتن دودھ سے مر جاتے ان کے چھوٹے سے ریوڑ میں برکتیں آ گئی اور ان کا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لور سے جگمگ جگمگ کرتا رہتا ان تمام برکتوں کے ساتھ ساتھ ان کی انہوں نے جو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس خدمت کے عوض جو شہرت دوام ان کو میسر آئی وہ حق اقلیم کے کسی پرما روا کو بھی نسیم نہ ہوئی دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کروں پر کے مالک لوگوں ان کو بھی وہ, وہ شہرت اور وہ مقام نہ ملا جو حضرت حلیمہ سازیا ان کے گھر والوں کو خدمت سرکار کا سب نصیب ہو گیا ان جملہ نعمتوں کے علاوہ سب سے بڑی نعمت جو انہیں بخشی گئی وہ ایمان کی نعمت تھی جس نے ان کے دونوں جہاں سوار دیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا حضرت حلیمہ سادیا کے ایمان کے بارے میں بہت سی روایات اور آثار موجود ہیں جیسا کہ حضرت ابن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور اس روایت کے راوی رجال صحیح کی مانند ہیں اور پرماتے کہ یہ روایت محمد بن منقدر سے مرسل ہے اتنے سات سے مربی روایت ہے یہ روایت محمد بن منقدر سے مسلح آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت الگ کی وہ عورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی جب وہ داخل ہوئی الما داخل امی امی آپ نے پڑھا میری ماں میری ماں ل ہو رہا فکا دقا اللہ فرمایا کہ اپنی چادر اٹھائی اسے بچھایا اور اپنی چادر پر حلیمہ سادیا کو بٹھایا اللہ کیا مقام ہے سیدہ حلیمہ سادیا رضی اللہ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ ہوتا ہے سی چادر والے اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عل ان کے بارے میں حافظ ابول فرج الجوزی رحمت اللہ علیہ دائق میں لکھتے ہیں حضرت حلیمہ بنت حارف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت تازی ہوئی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ پہ شادی کر لی تھی انہوں نے اپنی چہر سالی کی شکایت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کبرہ کو ان کے بارے میں سفارش کی تو حضرت خدیدہ کبرہ نے ان کو چالیس بکریاں اور ایک اونٹ بطور توفا دیا پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان غمت کے بعد حلیمہ سادیہ حاضر ہوئی اور آپ پر ایمان بھی لے آئی اور ان کے شوہر حضرت عارف نے بھی اسلام قبول کیا اور دونوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بےحد کی میرے مجھے بے چیز کائن تھے حضرت علیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ خود اپنا بیان کرتی ہے کہ میں نے بچپن ہی میں محمد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو برکتیں دیکھی جو کمالات دیکھے جو موضوعات دیکھے تو اسی وقت ہم پہچان گئے تھے کہ عام بچہ نہیں ہے یہ دھوپ میں نکلتے تو بادل ان پر ٹایا کر لیتے تھے یہ پتھر پر قدم رکھتے تو پتھر نرم ہو جاتا تھا اور پھر پیارے آ صلی اللہ سل کا سینا میں بارش چاٹ کرنے کا جو واقعہ پیش آیا آپ کے بھائی اور بہن تو گھبرا گئے تھے جو رضائی بہم بھائی تھے علیمہ صادیہ کے جو بیٹا بیٹی تھے یہ تو گھبرا گئے لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیم وارک چار کیا گیا دل نکالا گیا نے شک صدر اس کے روایات ہیں علیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی نے ان کی برکت سے ہم نے جو بچپن میں کمالات دیکھے تھے اسی وقت ہم پہچان گئے تھے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے جس کے قدم رکھتے گھر میں برکتیں آ جائیں جو کسی جو ہے وہ بیمار کو ہاتھ لگا دے اسے شفا ہو جاتی ہے وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے یہ کمالات تھے جس کے ذریعے ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ عام بشر نہیں ہے کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو علیمہ سعدیا ان کے شوہر اور کے خاندان والے آ کر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر گئے حضرت یاد رحمت اللہ علیہ وسلم، حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور ان کی حاجت کو پورا کیا ان کے لیے چادر بچھائی حاجت کو پورا کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال ظاہری کے بعد وہ یعنی حلیما تعبی رضی اللہ تعالیٰ نے اگر محبت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا یعنی ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بھی چائی اور انہوں نے جو مطالبہ کیا اس کو پورا کیا اور بے پیارے میٹھی سنگھ بھائی اور مدری چینل کے ناظرین اتاب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی کی رضائی ماں تشریف لائیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر مبارک بچھائی اور وہ اس پر بیٹھی اسی طرح ایک واقعہ ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ اتنے اطحاق رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کچھ یوں بیان کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضور قرآن کے بعد حارث جو حلیمہ رضی اللہ ربیم کے شوہر یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ملاقات کے لیے آئے قریش نے انہیں دیکھا اور کہا اے حارث تم نے سنا تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں کپار نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ بنائے ہیں نیکوکاروں کو جنت میں اور بدکاروں کو دوزخ میں داخل کرے گا اس نے قوم کے اتحاد کو باڑا باڑا کر دیا ہے اب یہ غیر مسلم جو تھے یہ شکایتیں لگا رہے ہیں اپنی طرف سے کہ انہوں نے وہ دعوت دینا شروع کر دی ہے کہ اللہ ایک ہے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا نیکوکاروں کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا گناگاروں کو دوزخ میں ڈالے گا اس نے قوم کو اشتہاد کو پارا بارا کر دیا حارث نبی پاک صاہب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیا میرے بیٹے آپ کی قوم آپ کا شکوا کرتی ہے پھر قریش نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ انہیں کہا تھا انہوں نے اسے دوہرا دیا سرارے مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا بے شک میں ایسا ہی کہتا ہوں جب وہ دن آئے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر آپ کی گفتگو تمہیں یاد دلاؤں گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ہارس کی آنکھیں کھول دی اور سارے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم کی محبت بھری گفتگو کو سن کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد الہی کی تعلیمی کا حق ادا کر دیا ایمان لانے کے بعد وہ اکثر کہا کرتے تھے لَوْ قَدْ اِبْنِ بِيَدِي مَا تَعَرَمْ اللَّهُ حَتَّى <يَلْجَنَّة> حضرت علیما سادیا کے شوہر حضرت حارث کیا کہتے تھے یعنی اگر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہ گفتگو یاد دلائی تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میرا ہاتھ اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ وہ مجھے جنت میں داخل نہ کر دے گا حضرت حارث رضی اللہ تعالی نے اس بات پر کس قدر کامل یقین تھا آپ کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں یہ واقع یاد دلاؤں گا تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو پھر انشاءاللہ مجھے یہ بات دلا کر یاد دلا کر مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کر دیں گے تو یوں میرے پیارے میٹھے سوامی بھائیوں اور مرنیچروں کے ناظرین حضرت سیدہ حلیمہ تادیا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر اور خاندان والے مسلمان ہوئے اور انہوں نے بچپن ہی سے یہ کمالات دیکھے جیسا کہ بندری چین کے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سینا عباس اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جائے ان کے قبول اسلام کے واقعات میں ہم نے یہ سنا کہ حضرت عباس اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم میں نے بچپن ہی میں آپ کے کمال کو دیکھ کر جان لیا تھا کہ آپ معمولی ہستی نہیں ہے ہستی نہیں ہے کیا دیکھا فرماتے میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہوتے مہد میں جھولے میں اور میں دیکھتا تھا کہ آپ انگلی اٹھاتے اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر چلا جاتا جدھر آپ اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا تھا میں حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھتا کہ آپ کے اشارے پر چاند کھیلتا چھتا نظر آتا تھا اور فرمایا ہاں چچا کہ چاند میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا میرے کسی بات سے رونا چاہتا تھا گفتگو کو سن لیتے تھے پر یہ تو چالیس دن کی بات ہے چچا اس وقت تو ابھی میں والدہ کے بطن میں تھا کہ جب چاند کے نیچے سجدہ ریگ ہوتا میں چاند کے سجدے کی آواز کو سن لیتا تھا دوہ محبوس پر قلم چلتا تو قلم کے چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا سیدی حضرت امام اہل سنت مجدد دی دین و ملت مولانا چاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے کلام میں کیا خوب فرماتے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہت میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہت میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا حبیب صلی اللہ و تعالی محمد و تحبی وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب میٹھے میٹھے آپ کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی آپ کے محتاط آپ کے کمالات آپ کی شان یہ مرحبا کیا خوب اللہ نے ان کو نوازا ان کی جوانی جوانی جوانی تو کمال ان کا بچپن بھی با کمال اللہ اللہ وہ بچپن کی خبند اس خدا بھا کی سورت سے لاکھوں پیدا جن کا بچپن اتنا پاکی تھا سیب ہوتا ہے حلیما ساجیہ کہتی کبھی بستر پر پشاب نہیں کیا سرکار وسلم عام بچوں کی طرح جیسے بچے کھیلتے لڑتے جھگڑتے کبھی سرکار کا لڑا ہوا اس میں عام بچوں کی طرح کھیل نہیں رہے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا نہ شراب کی روشنی میں نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی اور آپ کے بولو و براد یہ طیب و طاہر اور خوشبو آتی تھی تو یہ پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کمال بچپن کو دیکھ کر حلیمہ سادی اور ان کے شوہر اسی وقت سے ان سے اس قدر شدت سے پیار کرنے لگے تھے اور ان کو جیسے اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا میرے پیارے پیارے اسلامک بھائیوں اسلام کی حقانیت اسلام کی صداقت یہ دلوں میں گھر کرتی ہے اور آج کے دور میں بھی الحمدللہ الحمدللہ حقیقی مہینوں میں اسلام کی صحیح تصویر دیکھ کر کئی غیر مسلم سلما پر سے مسلمان ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں مدنی چینل ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اسلام کی درست تصویر دکھانے میں اسلام کا اصل رنگ دکھانے میں اسلام کی تعلیمات دنیا تک پہنچانے میں اسلام کی محبت دنیا تک پہنچانے میں اسلام کی حقانیت دنیا تک پہنچانے میں مدنی چینل بہترین اپنا کردار ادا کر رہا ہے آئیے میں آپ کو مدنی چینل کی برکت سے قبول اسلام کے واقعہ پر ایک بڑی پیاری مدنی بہار سناتا ہوں علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقبت المدینہ کی مطبوعہ چھ سو سولہ صفات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت یہ فضان سنت کا باب ہے یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے صفحہ تین سو اٹھارہ پر بڑی پیاری مدنی بہار ہے چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا پلاتا ہے کہ مدینہ المنورا را درف تعظیم میں بروز جماعت مبارک دو جماعت العقت چودہ سو بتیس میں ہجری یعنی اسی سال چھ مئی دو ہزار گیارہ کم بیس چار بجے دن سمت امامنے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی دورانے گفتگو اس نوجوان نے انکشاف کیا کہ میں بمبئی ہند کا رہنے والا ہوں مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی بارہ افراد نے اسلام قبول کر لیا کیسے اسلام قبول کیا سنیے سنیے اور جیے انہوں نے بتایا کہ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے انہوں نے کچھ یوں کہا ہمارے گھر والے کچھ ارتے سے دعویٰ سے اسامنی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے مدنی چینل کو تو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں نا مدنی چینل تو سیٹلائٹ کے ذریعے اکثر ممالک میں جا ہی رہا نا اور گھر گھر میں مدنی چینل نیکی کی دعوت لے کر پہنچ گیا اور یہ گھر مسلم ان کے گھر میں مدنی چینل یوں داخل ہوا وہ کہتے کہ ہمارے گھر والے کچھ سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ ان کے مسکراتے چہرے ان کے بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگتی تھی چنانچہ وہ کہتے کہ یہ چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگتی اسلامی حلیہ مسکراتے چہرے بیان کی سادگی حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی بدن تھے مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تسلیم دیکھ کر ہم پر اسلام سے متاثر ہونے لگے دل خسوس دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت اچھا لگتا بہت, بہت بھاتا اور آنکھوں کے سکنے مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے میری والدہ سب سے کہتی اس نئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیتی رکھنے کا درس دیتے ہیں واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے پتنی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارے دن میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی مگر ہم اور زیادہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اس سوال کا جواب بھی ہمیں متنی چینل ہی سے مل گیا مدنی چینل سے ہمیں یوں ملا ہوا یوں کی نگرانی شورا سب بننے کے دعوت ہے سامی آجیے حامد محمد عمران اتائی جب لوگ کیا کہ موضوع پر سنت و تمہارا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور الحمدللہ ہم کلنا پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے اس نوجوان نے بتایا کہ میں گورمنٹ ملازم ہوں قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا الحمدللہ میں حضور غوث پا کے سلسلے میں مرید بھی بن چکا ہوں مبل کی دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے مزید شریف میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کا بیان ہے کہ جب اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے ساتھ سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب حکت ساری ہو گئی اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگے یا رسول عز اللہ و علیہ مجھے آنکھوں کا مسلم مدینہ ادا کر دیجئے انہوں نے گمبر خطرہ کے سائے نے اپنے از کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ شاء اللہ اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی سامان اسلام سے کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ ان کے ہم سبھی کو اسلام اور سامان اسلامی کے مذہبی ماحول میں استقامت نسیب فرمائے نیچے نیچے اسلامی بھائیوں یہ بارہ سال کے اسلام آبری کا سبب بننے والے سنتو بڑے بیان لوگ کیا کہیں گے کی کسی بھی یہ برس پر مدینہ سے حاصل بھی کی جا سکتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی جا سکتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں آئیے ہم سب بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں مدنی قاتلوں میں سفر کریں اور یہ سنو تو بڑا اریا اپنا لیں کہ جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ کرم ایسا کرے جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مسی ہو اور جیسے وہ کہا تھا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سے ہمیں کیوں وہاں نہ ہو نہ پیار تو مدنی چینل اپنے گھروں میں آن کیجئے دکانوں میں دفتروں میں گھر گھر نگنی چینل آن کروا دیجیے ان شاء مدنی چینل خوب خوب اسلام کی خدمت کرتا چلا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سبلی چینل کو آباد رکھے آمین بے جاہد نبی شل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم